مناظر مابین علماء اہل سنت والجماعت دیو بندی و علماء اہل حدیث موضوع مناظرہ دو ہیں نمبر ایک فاتحہ خلف الامام نمبر دو تقلید ہر دو موضوع کے لیے پانچ پانچ گھنٹے ٹائم ہوگا مناظرہ دس سوال کو بخت دس بجے شروع ہو جائے گا جو اپڈیٹ ہو چکا ہے دونوں موضوع پر مناظرہ ہو جانے کے بعد فریقین مکام منادرہ سے باہر آئیں گے مکام منادرہ بر مکان محمد اکرام صاحب سجاد پہلے مسئلہ میں مدعی فریق اہل حدیث اور دوسرے میں مدعی اہل سنت والجماعت ہن کی جو بندی ہوں گے پہلی باری اس پندرہ منٹ اس کے بعد دف دف منٹ ہوں گے دونوں منادرہ کے علاوہ کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی موضوع منادرہ سے حج تر گفتو کرنے والے کی شکست تصور ہوگی دونوں مناظرہ تہذیب کے دائرہ میں رہ کر مناظر مناظرہ کریں گے کسی کو دوسرے فریق کے پر سب انتم کی اجازت نہیں ہوگی خلاف ورزی کرنے والا تصور کیا جائے گا ہر فریق کے بیس بیس آدمی مناظرہ میں شریک ہوں گے دوپہر مناظرہ تین بجے ختم ہوگا پہلا مناظرہ تین بجے ختم ہوگا جو آپ چین لیٹ ہونے کی وجہ سے چین آگے بڑھ جائے گا اور پھر نماز وغیرہ کے لیے آدھا گھنٹہ وقفہ ہوگا اور پھر دوسرا مناظرہ شروع ہوگا دلائل میں پہلے قرآن مجید پیش ہوگا اور پھر حدیث دلائل قرآن و حدیث سے دیے جائیں گے دلائل میں پہلے قرآن مجید پیش ہوگا اور پھر حدیث صحیح دلائل قرآن و حدیث سے دیے جائیں گے جس کتاب کا حوالہ دیا جائے گا وہ کتاب اصل پیش کرنی ضروری ہوگی ہر فریق میں سے ایک صاحب اپنے تمام ساتھیوں کی ذمہ داری قبول کرے گا نمائندہ نمائند محمد یوسف صاحب مناظرین جناب عبد الرحمان صاحب اور حضرت مولانا محمد صاحب نعمان حرت مولانا مفتی عبد الرحمان صاحب اور إِنَّ حَمْدَهُ وَنَطْقَهُ وَنَطِقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ صُلَاةِ الَّيْلِ وَالنُّهَارِ صَلَاةُ الصُّبْحِ وَصَلَاةُ من وَقُلْ سَأُصَلِّي كَمَا يُصَلِّي النَّاسُ وَأَنَا مِنَ الصَّائِمِينَ وَالْمُقِيمِينَ وَمَا يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّسَمًّى عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَطَابَ عَلَيْكُم وآخرون يضربون في الأرض يضربون في الأرض يبطهون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قردا خسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير عمر آز السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی اور دوستو با آج اس مجلس میں ہم ایک دینی بحث کے لیے جمع اور جب دین کا لفظ کسی معاملہ میں درمیان میں آ جائے تو اس میں السبت اللہ ضروری جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ سمایا ومن القدر ایمان من ومسلم صحیح ہے ایمان جس نے رمضان کے روزے رکھے رمضان کی لہرۃ القدر کا قیام کیا بر بنائے ایمان صحت عقیدہ اور بر بنائے احتساب یعنی طلب تلبل اس کی مراد اور نیت اللہ سے طلب ازر کے سوا اور کوئی نہیں <سلام> اور احتساب کو دین میں جتنے امال ہیں سب کا دار و میدان اسی احتساب اور حسبا کا تو میں نے اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تو درمیان میں اس لیے پڑا ہے کہ آپ حضرات بھی اور دونوں مناظر بھی اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس خالص علمی بحث میں بات بات اگر کسی شخص کی نیت مناظرین میں سے یا حاضرین و سامعین میں اس کے برعکس ہوگی تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بحث بے مقصد ہوگی بے سود ہوگی اس کا انجام غلط ہوگا اور کے نقصان دونوں مناظرین نے رات بھر غالبان یا اس کو کچھ حصہ آج کے وقت کے انتظار میں گزارا اور اسی طرح ان کے بعد میں سب یہی ہوگا ہر کسی کا کہ صبح میں غالب آ جاؤں اور اپنے مدا کے اس بات میں دلائل فاہرہ اور کا براہی نے اور میرا مد مقابل مزلو لیکن میرے دوستو یہ ارادہ اس شرط کے ساتھ ہمیں رکھنا چاہیے کہ علی الحق نگونا ارل علی بات اگر ہمارا دعویٰ حق نہ ہو ثواب نہ ہو اس میں خطا ہو اس میں غلطی ہو تو پھر ہم دونوں کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ جب ہمیں حق مل جائے گا ثواب مل جائے گا اور یہی نیت حاضرین و ہوتی ہے اگر اس نیت سے حق کریں ہم نے بحث کی گفتگو کی ہم دونوں دنیا کے اندر بھی ستارے میں رہیں گے اور آدت کا گزارا حاضرین کی اس کوشش کا بھی کوئی مقصد تو بھائیو ان تمہیدے کلمات کے بعد جو میں سمجھتا ہوں میرے مد مقابل مولانا مصوف فاضل مولانا جون سنانی صاحب بھی میری ان باتوں سے کبھی اختلاف نہیں کریں گے کیونکہ یہ مسائل اختلاف ہی نہیں ہے ہماری بحث خاتحہ اور تقلید پر ہے اس بات پر نہیں ہے کہ ہماری نیت کیا ہونی چاہیے اس پر غالباً ہمارا اتفاق ہوگا کہ ہمارے اندر احتفاق اور حصبہ پیرات النات, مراعات شمع اور ریا جو کہ شرک ہیں قتل تو بھائیو ہمارا دعویٰ میں سب سے پہلے جماعت ارے حدیث کے طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے اپنے دعوے کو بیان کرتا ہوں اور پھر اس کی دری میرا فرض ہے سنیے ہمارا دعوی بالکل وہی دعویٰ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح متصل مرخو اور غیر مقدور روایات کے ساتھ, ساتھ ہمارا کوئی اور دعویٰ ہمارا دعویٰ ہے لاس لا کام لم یقرا کتاب. کہ کسی نمازی کی امام ہو ماموم ہو اور پھر ماموم مدرک ہو مسبوک ہو لاحق ہو مسافر ہو مکیم ہو مریض ہو شاہی ہو معذور ہو غیر معذور کسی نمازی کی نماز نہیں ہو سکتی جو نماز کے اندر فاطر پر کتاب نہ پڑے یہ ہمارے دعوے کو پھر سمجھ لیں لے دعوی حدیث ہمارا کہ دعوی کوئی نماز نہیں ہوگی کسی ایسے شخص کی من و ما لمور یہ عموم کے لیے ہوتے ہیں نور اور دیگر اصول کی کتابیں اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں یہ عام ہے ان میں تمام افراد نمازیوں کے شامل ہیں لم افراد اور پھر اس میں بھی عموم باقی ہے. کوئی تشویش نہیں کی بے صاف حصل کتاب کہ جس نمازی نے فاکر کتاب نہیں پڑھی اس کی نمازی ہے. یہ ہمارا دعویٰ ہے میں نے دعوے کی ترجمانے کے لیے حدیث پڑھی ہے دلیل میں پہلے قرآن سے دوں گا جیسے کہ ہماری شرح طے ہوگی یہ میرا دعویٰ ہے میں اب دے رہا کیونکہ میں یہ یاد کر رہا ہوں کہ ہمارا دعویٰ وہی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی. بات کو ہمارا دعویٰ مستلا دعویٰ نہیں. ہمارا دعویٰ محدثات الامور سے نہیں ہمارا دعویٰ کوئی جدید اصطلاح نہیں ہمارا دعویٰ کوئی ایسی چیز نہیں کہ آدا ست النا باد القرون سلاسط المشہل اللہ ہے ہمارا فقط ادعائیں. علمی بارت میں جو کہ ہمیں اس سلسلے میں کسی نئی اصطلاح کی نئے عنوان کی نئے ایڈریس کی کوئی ضرورت نہیں ان بلانا لے امور الدین لے اصول الدین لے اساتذات دین الفاظ اور عمور مختر لہ جا بلانا کبھی نہ سبرنا علامہ نبی دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فکر او ماںثقرآن کے بغیر پاطیہ کے نماز نہیں اور اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ لوگوں اس طرح نماز کے اندر مفسرین نے اس کے متعلق یہ تصریح کیا میرے ہاتھ میں یہ تفسیر جلالین ہے جسے ہنفی اور اعلی حدیث مدارس میں مشترکہ طور پر پڑھایا جاتا ہے اور من لدن تالی پہ ہی عرا یومنا حاضہ آج تک یہ موتبر اور مستند کتاب رہی ہے یہ درس نظام کی مستند کتاب ہے فرماتے پہ صرح نماز کے اندر نماز کو قرآن کو ضرور پڑھو یہ ہمارا دا. کہاں سے پڑھو ماں طرح ماں عام ہے اور تیسر کی بھی یہاں تعجین نہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کے جمالات کی قرآن کے اطلاقات کی تعین کون کرے گا جو قرآن کا اشارے ہے جو قرآن کا مفسر ہے جو قرآن کا استاد اور معلوم قرآن نے اگر کسی چیز کو مجمل چھوڑا ہے کسی چیز کو غیر باتیں چھوڑا ہے کسی چیز کی تعین نہیں کی اس کی تعین اس کی تفیر اس کی تفصیل اس, اس کی تشریح استاد قرآن محل قرآن شان یہ ہے کہ لاسرات فاطف الکتاب تو معلوم ہوا کہ ماسر مراد فاتح الکتاب ہے اور کوئی سراطمر فاطمۃ الکتاب کے علاوہ کوئی اور چیز لے لیں مثلاً مبہم فرد لے لیں مغم فرد جب تک تفیق نہیں کرے آ سکتے کہاں سے پڑھیں کیا تو پڑھے اور جہاں سے پڑھنے کی تعبیر کرنے والوں نے بڑی ٹھوکریں کھائی کسی نے کہا ہے کہ یادی بوت کو تین ایتو کا ہونا ضروری کسی بزرگ نے کہا ہے بس بھی آیا ایک ایتوکی کا ہو سکے کیونکہ جو منہج نبوی کو چھوڑا فراط مصطفی کو چھوڑا اپنی عقل سے تعین کرنے نکلے تعزین نہ کر سکتے کیونکہ حدود کی تعین تو اللہ کے نبی نے کرنے اور اللہ کے نبی نے کر دی تھی اللہ بھی فاطف کتاب اللہ بھی عمر قرآن بیٹھنے جب بیٹھنے جب نبی نے تعین کر دی نبی نے تفصیل فرما دی نبی نے اجمال کی تبیر فرما دی تو یہ آئے تھے قرآنیاں جس میں فکراؤ کے سیگے کے ساتھ مخاطب ساری پڑھو تم سب ہلیہ تو نہیں ہے سارے قرآن تو نہیں پڑھنا اور نہ کوئی ایسا قرآن پڑھنا ہے جس کی نشاندہی نہ کی گئی میں کسی کو کہوں بھی قرآن پڑھو وہ کہے کہاں سے پڑھو میں کہوں قرآن پڑھو وہ کہاں سے پڑھو میں, پڑو. میں پڑو. تو نہیں قرآن پڑھو تینوں کو قرآن پڑھے گا مجھے بتانا پڑے گا فاتحہ پڑھو یا پڑھو یا پڑے یا گی میں کوئی میں کہوں جی یہاں خارج کے اندر مطلق انسان موجود ہے جو مطلق ہے وہ تو خارج میں پائے نہیں جا سکتا المتلکارجل تمام اہل عقل کا اس پر اتفاق ہے جو مطلق چیز ہے وہ خارج میں نہیں اللہ علی محترم بزرگ آج ہم یہاں اس محفل میں ایک خالص علمی مسئلہ کو دینی مسئلہ کو حل کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں میرے مد مقابل حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب رحمانی نے جو اپنی تقریر کے افتتاحیہ کلمات میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ حلو سے نیت ضروری ہے. میں اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں واقع تن جب تک کوئی آدمی خلوص نیت سے کوئی کام نہ کرے تو اللہ کی بار گاہ میں وہ عمل قابل قبول نہیں خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی رضامندگی کو پیش نظر رکھنا ہر عمل کے اندر ضروری ہے۔ یہ تو بالکل ایک واضح بات ہے اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ فلاں بات کہنے والا کون ہے؟ اگر صحیح بات ہمارا کوئی مد مقابل کہے تب بھی ہم کہتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے, ہم نے مانتے مانتے اور حقیقت یہ ہے یہی جو مسئلہ چل رہا ہے یا بعد میں مسئلہ تقلید پہ گفتگو آئے گی اگر میرے فاضل مخاطب قرآن کریم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ثابت کر دیں گے تو میں آپ کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں مجھے کوئی انکار نہیں ہوگا ان کے مسلک کے معنی ہم ان معاملات میں اتنا خلوص حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے ساتھی علماء کرام ہمارے ساتھ کسی محفل میں بیٹھ کر ان تمام دینی معاملات کو ہمارے ساتھ طے کر لیں اور ہم سارے پھر متفق ہو کر قرآن و سنت کا کام کریں یہ تو بات ہے جو میرے فاضل مخاطب مولانا عبدالرحمان صاحب رحمانی نے ارشاد فرمایا اس کے مطابق آگے انہوں نے اپنا دعوی پیش کیا ہے چونکہ اس مسئلہ فاتحہ خلف الامام میں کراط خلف الامام میں مولانا عبد الرحمان صاحب رحمانی مدعی ہیں اور میں مدع علیہ انہوں نے دعویٰ یہ پیش کیا ہے کہ جب تک کوئی آدمی فاتحہ نہ پڑے تو اس کی نماز نہیں ہوتی اس کے متعلق انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ دعویٰ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا یہ دعویٰ میں پیش کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ جو بات کہی گئی ہے دعوی ان کا اپنے مقام پر لیکن آگے یہ کہنا کہ یہ حدیث یا وہ دعوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات البتہ مخدوش ہے اور ابھی اس پہ آگے بات آئے گی چونکہ مولانا نے لا سلا مل یقرا بات کتاب کو ابتدان میں تو کہا میں دلیل میں نہیں پیش کر رہا دلیل تو میں پیش کروں گا خدا کے قرآن ٹھیک ہے جی وہ آگے خدا کے قرآن پاک پر قرآن پاک سے انہوں نے سورہ مزمل کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے نہ ایک آئے تو نہیں آگے تک پڑھتے رہے ہیں بہرحال سورہ مزمل سے انہوں نے قرآن پاک کو تلاوت کی جس میں لفظ یہ آ رہا تھا فخر اُا طیس سرا من القرآن جس کا ظاہر معنی بالکل یہی ہے جو تمہیں قرآن سے آسان ہو وہ پڑھو فخر پڑھو تم ما طیس سرا من القرآن قرآن سے جو تمہیں آسان ہے وہ تم پڑھو اب چونکہ مولانا کا دعویٰ تو ہے فاتح جب تک کوئی نہ پڑے تو نماز نہیں ہوتی قرآن پاک کی اس آیت میں فاتحہ کا لفظ تو ہے کوئی نہیں اور حقیقت یہ ہے جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں اگر یہ خدا کے پورے قرآن پاک سے اللہ کی اس کتاب سے صرف ایک آیت اگر انہوں نے بتا دی جس کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہو کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز بالکل ہوتی نہیں ہے اور مخصوص طور پہ کیونکہ پاس ہے مختبی کی فاتحہ خلفل امام کی جس طرح پہلا موضوع لکھا ہوا ہے مخصوص طور پر مختی کے لیے اگر مولانا نے پورے قرآن پاک سے ایک آدھ بھی اس پورے مناظرے میں پڑھ دی تو میں بالکل برملا کہتا ہوں ہمارے اندر زد نہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہوں گے لیکن یقین آئی. جانیے یہ پورے پانچ گھنٹے گزر جائیں گے لیکن میرا فاضل مخاطب کبھی قرآن پاک سے ایسی کوئی دریل پیش نہیں کر سکے اب فکر سرا من القرآن مولانا عبد الرحمان صاحب نے پڑھ تو دیا اب یہاں تو فاتحہ کا لفظ نہیں تھا اب مولانا پھر یہاں سے آگے چلے اب کسی طریقے سے اس ماں طیسرا سے مراد پلا لے گئے اور ایسے تعارظ کا شکار ہوئے ہیں ابتدا میں انہوں نے من اور ماں کے متعلق کہا کہ یہ عموم کے لیے ہیں یہاں آ کے کہنے لگے ماں کے متعلق کہ یہ اس کی تعین کوئی نہیں ہے مجمل ہے یہ تائین کوئی نہیں ہے تائین ہم نے کرنی ہے تائین کرنی اب تائین کس طرح کی جائے جی بالکل میں واضح کہتا ہوں پورے خدا کے قرآن پاک سے ایک آیت مولانا نہیں پڑھ سکتے جس کا معنی یہ بنے کہ اس ماں تیسرہ سے مراد فاتح دورے قرآن پاک میں یہ موجود کوئی ہے اس کے ساتھ اب وہ چلے گئے وہی روایت جو بیتبار داوا کے پہلے پڑی تھی اب کہنے لگے کہ لاہ صلا مل یکر بفات حت الکتاب وہ ماں تیسرا کی تفسیر کی ہے نبی پاک نے <سلام> یہ مولانا نے کہا ماں تیسرا ماں کی تعین نہیں تھی تعین اس حدیث کے ذریعے سے نبی پاک نے کر دی یہ مولانا کا اپنا ایک قیاس ہے ایک اتحاد ہے پوریو زخیرہ حدیث کی تمام کتابیں دیکھ کہیں, کہیں ایک مقام پہ ایسا لفظ موجود نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ ما تیسرا سے مراد فاتحہ یہ نبی پاک نے پورے ذخیرۂ حدیث میں جہاں کہیں بھی یہ روایت آ رہی ہے نبی پاک نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ ما طیسرا سے مراد فاتحہ اس کے برعکس میں بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوگا کہ ما طیسرا سے مراد فاتحہ نہیں فاتحہ کے بعد والی سورت مراد ہوگی اب یا تو مولانا اس حدیث کے اندر او پورا جن کا مطالعہ ہے اپنے مطالعے کا زور لگا کر کوئی ایک حدیث بتا دیں جس میں لا صلاح کے ساتھ یہ تشریح موجود ہو کہ نبی پاک نے فرمایا ہو کہ ماں تیسرا سے مراد فاتحہ ہے یہ بتا دیں نہیں بتا سکتے تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرمانہ بتاتا ہوں پھر انہیں چاہیے کہ نبی پاک کے فرمان کے سامنے گردن چکا یہ <تباعت> <سلام> میرے پاس ہے ابو ڈاوود وہاں لفظ موجود ہے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ و تعالی عنہ فرماتے ہیں امرنا ان نقرہ بفاتحہ تلکتاب وما تیسر امرنا ان نقرہ بفاتحہ تلکتاب وما تیسر فاتحہ کے بعد آ رہا ہے ما تیسر یہ صفحہ 118 میں ہے تپان ایک تو شامل یہ تو میرے پاس تبا ہے۔ النکرہ ب فاتحۃ الکتاب فاتحہ پہلے اگئی وما تیسر ما یا ما تیسر یہاں فاتحہ کے بعد آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ یہ ہے میرے پاس کتاب الکرات بہکی اس کے اندر صفہ 8 کے یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس ما تیسرہ سے مراد کیا وہ فرماتے ہیں فقرعو ما تیسرہ منہو فقرع فی اول رکعت بالحمد و اول آیت من البکرہ ثم قام فی الثانیہ فقرع الحمدللہ والآیت جی. الثانیہ تھا ثم یہ کتاب القرآن یہ جو میرا طبع ہے اس کا صفحہ آٹھ ہے اب آپ کا مجھے نہیں بتا اس کے اندر والآیت الثانیہ تم رکا فلم اکبر فقال فخر یہ شروع سے آ رہا ہے علامہ بادل فاتحہ علامہ بعد فاتحہ فاتحہ کے ماہباد پہ معمول کیا ہے عبداللہ ابن عباس نے یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریبی میں نے بتا دی اور کتاب القرآن سے عبداللہ ابن عباس کی تشریبی بتا دی یہ ہے میرے پاس خیر القلام ان کے اپنے بزرگ حافظ محمد صاحب گوندلوی ان کی کتابیں صفحہ 158 ہیں وہ فرماتے ہیں چنانچہ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں انہوں نے کل کیا وَيَحْتَ مِلُ فِي طَرِيقِ الْجَمْعِ اَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ماں مل قرآن فاتحا ماں فاتحہ مولانا میں آپ کو مراد جو آپ نے کاتے ہے پورے خدا کے قرآن سے ایک ایکت پڑھو کہ ماں طیسرا سے مراد فاتحہ ہے اور لا سلا جو آپ نے روایت پڑھی ہے اس کے کسی طریقے اندر موجود ہو کہ نبی پاک نے فرمایا ہو کہ مات کی میں یہ تشریح کر رہا ہوں کہ مراد ہے فاتحہ میں <تصفح> <تصفح> اب اپنا آپ کے سامنے وہ <تصفح> جواب دعوی کے طور پہ بات پیش کروں کہ ہمارے نزدیک کیونکہ مسئلہ ہے فاتحہ کھل پل امام کا موضوع لکھا ہوا ہے ہمارے نزدیک جو امام کے پیچھے جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو امام کی کراس مقتدی کے لیے بھی کافی ہو جائے گی سورہ فاتحہ ہو یا کچھ اور ہو امام کے پیچھے مقتدی نہیں پڑے گا وہ چپ رہے گا وہ چپ رہے گا اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں خدا کا قرآن بھی یہی کہے گا جو میں پیش کر رہا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پر مال بھی یہی کہتا ہے کہ جو مقتدی ہو وہ ایمان کے پیچھے چپ رہے نہ پڑے میں سب سے پہلے پیش کرنے لگا ہوں خدا کا قرآن اللہ رب العزت نے فرمایا با قر القرآنہ جب قرآن پاک پڑا جائے تم کان لگاؤ تَاكِ تم رحم کیا اللہ اب یہاں پر لفظ قرآن قرآن پڑھا جائے پڑھنے والا کون ہو پڑھنے والا کون ہو میں بالکل واضح کہتا ہوں اس آیت میں صاف طور پہ موجود نہیں لیکن اس کی تشریح جو ہمارے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن پاک پڑھنے والے صحابہ کرام ہیں انہوں نے تشریح کیا کی میں بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ صحابی فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کہ یہاں رضی اللہ تعالی ان القرآن یہ نماز کے مسئلے میں نازل ہوئی گویا کہ اب مانا یہ بنے گا کہ جب امام پڑے تو تم چپ رہو میں ان کے نیک خیالات اور جذبات کی پھر تعریف کرتا ہوں کہ ہر شر سال حقبا تب کا دعوی کیا جائے تو اس کو اپنی نسبت سے بیان کرنا چاہیے نبی کی نسبت سے بیان کرنا مخلوش ہے مولانا کے الفاظ ہیں کہ دعوی نبی کے حوالے سے کرنا مخلوش ہے اب میں ان سے پوچھوں گا وہ اپنے وقفے میں ارشاد فرمائیں کہ جب ہم یہ بتائیں کہ نمازیں پانچ ہیں تو کس کے حوالے سے بتائیں جب ہم یہ بتائیں کہ پانچ اونٹوں پر ایک بکری واجب ہے تو کس کے حوالے سے بتائیں جب ہم یہ بتائیں کہ حج حرد ہے تو کس کے حوالے سے بتائیں دعوے کرنے میں اگر نبی کا حوالہ بیان کرنا گناہ ہے اور مخدوش ہے مخدوش اس میں مغول کا سیکھا ہے جس مانا جس میں خداش ہے کمزوری ہے زخم ہے نبی کے حوالے سے دعوے کرنا تو مخلوط اور مایوب ہوا اب ہم دعوے جو کریں تو کس کے حوالے سے کریں اصل بات یہ ہے کہ محترم فادر کی اس میں ایک مجبوری ہے کہ مقلد انسان ساری زندگی قرآن و حدیث کو کتنا بھی پڑھ لے لیکن اس کے ذہن پر اپنے ادابر کے خیالات سوار ہوتے ہیں وہ اللہ کے قرآن کی ایسے بھی پڑے گا تو وہ سمجھے گا یہی کہ ہاکدہ کالا کام کا سادہ ہاکدہ اب کابھی ادا ہونا وہ دھیان اپنے مفتیوں کی طرف لے جائے مجھے حیرانی ہے کہ دین کے معاملے میں داوا اگر ہم نبی کے حوالے سے نہ کریں تو کس کے حوالے سے کریں اس کا نام لے لیں امام شادی کے حوالے سے کریں امام احمد بنحبر کے حوالے سے کریں امام ابو نیبا اللہ علیہ کے حوالے سے کریں کس کے حوالے سے کریں اس کا ذرا تعین کریں اور اس کی حیثیت واضح کریں اللہ کے قرآن سے ابھی قرآن پر بات ہو رہی ہے کہ فلان شخصیت مداح اور معمول ہے لہذا دین میں جو دعویٰ کرو اس شخصیت کے حوالے سے کرو نبی کا نام لینا گناہ ہے مخصوص ہے میں مولانا سے گزارش کروں گا تو اپنے ڈر میں ذرا اس شخصیت کا نام ضرور لے دیں کہ آئندہ جب ہم دعویٰ کریں اور نبی کی بجائے اس کی جگہ اس شخصیت کو ہمارا جی. دعویٰ ہے فلان مجھے میری رہنمائی فرمائیں میں ان کا شکر گزار اس شخصیت کا نام ضرور دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ بکرس قرآن اس میں ماں اور من عام ہے اس سے صرف قرت کا پڑھنا ثابت ہوتا ہے ہر نمازی پر آپ غور فرمائیں مولانا نے ہمارے دعوے کے ایک حصے کو تسلیم کر لیا فکا حنفیہ جس کا میں خود الحمدللہ للہ برس تک استاد اور مدرس رہا ہوں کوئی مائی کا لال فکا ہنفی سے ثابت نہیں کر سکتا کہ قرآن کا پڑھنا ہر کاری پر فرد ہے ہرگز نہیں کر سکتا مولانا تو کر گئے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں مترکرت ثابت ہوتی ہے ہوتی تو ہے مولانا مان گئے ہیں کہ فاطیا ثابت نہیں ہو رہی مطرقرت ہر ایک پر ثابت ہو رہی ہے حالانکہ یہ فرقہ آن بھی کا مذہب نہیں مولانا بتائیں گے کن کا مذہب اپنے ڈر میں مزاج فرمائیں گے کن کا مذہب سوالہ دیں کیونکہ یہ ہنفیہ کا مذہب نہیں ہے میں دعویٰ کرتا ہوں ہلفیا کا مذہب یہ ہر جز رہی کہ قرآن کا پڑھنا ہر ایک پر پڑھ رہے ہلفیا کہتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے کھڑا ہے وہ قرآن بالکل نہ پڑے اگر فاطیہ یہ مقتدی کو فاتحہ سے روکیں یا آسین سے کیوں روکتے ہیں مزمل سے کیوں روکتے ہیں صاحب سے کیوں روکتے ہیں جب خود فرماتے ہیں کہ مطلق کلت ثابت ہوگی تو آج کے بعد اجازت دے دیں کہ مقتدی فاتیا نہ پڑھے یا آسین پڑھے گول ہوا پڑے تبد پڑے مولانا تسریم کریں پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ فکاہنفیات سے کہاں سے ثابت کرتے ہیں کہ مطلق قرض تو ہر نمازی نے پڑھنی ہے فافیہ مفتی نے نہیں پڑھنا دوسری بات انہوں نے فرمائی ہے مخصوص خاچہ کے لیے ایک ایپ پڑے میں ان سے یہ پوچھتا ہوں مولانا اس میں بھی یہ بات تسلیم کر گئے ہیں ابھی چونکہ بات قرآن کے حوالے سے چل رہی ہے حالانکہ مولانا شرائط کی خلاف ورزی کر گئے ہیں انہوں نے حدیثوں کے حوالے پیش کی ہیں کتابوں کے سبر بتائے ہیں آپ نے پہلی ڈر میں سنا ہے میں نے ان سے پوچھا کون سی کتاب ہے انہوں نے کتاب القلا کے حوالے پیش کی ہیں ابو ابود کے حوالے پیش کی ہیں اور یہ دونوں نام اللہ کے قرآن کے نہیں ہیں جب کہ میں نے کوئی حدیث کی کتاب اپنے پہلے کردنے بھی اور اب بھی نہ اٹھائی ہے اور نہ کسی کا سبب ہے میں اپنی شرط کے مطابق بات کر رہا ہوں قرآن سے بات کر رہا ہوں اور مولانا ابھی سے ابو دودھ پر پہنچ گئے ہیں مولانا ذرا حوصلہ رکھیں قرآن سے پہلے فارغ ہو پھر بخاری آئے گی اور بجرم آئے گی ابو دود آئے گا اور آپ نے کردے موضوع کر دیا شاید آپ نے مناظرے کے اصول نہیں پڑے مولانا میں یہ باور نہیں کر سکتا کہ آپ اتنے جہیت اور قابل اور مروف دوست ہیں میرے تو آپ نے کیا مرادرے کیا بھولنا پڑے ہوں گے یقیناً نے نے لیکن میں بدگمانی بھی نہیں کرتا کہ آپ یہاں ہی کر گئے ہیں یہ آپ کا مطلب کیا ہے یہ فضا آپ کے دن ہے اللہ کا مرادرہ تھا آپ بتائیں کہ آپ نے کیوں انحراف کیا ہے آپ نے اب کیوں اٹھایا ہے آپ نے کتاب القرال کیوں اٹھائی ہے اور کتاب الکر سیاستہ کی کتاب ہی نہیں یہ بخاری مسلم چھوڑ کر فٹافٹ پھٹ کتاب رسیر بحقی پر پہنچ گئے اور پھر میں پوچھوں گا بہت تو خود قرت کے وجود کا قائل ہے اور اپنے مخالف سے دلائل لے کر ابھی اپنے اصولوں سے دلائل پیش کریں ابھی قرآن سے آ کے نہ چاہیں پھر انہوں نے ماں کے متعلق کہا ہے کہ اس کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نہیں ہوگی پھر کس سے ہوگی جی میں سوال کرتا ہوں عرحمت علیہ محتا تو بد دمو بلحم الخن ابلا بہل اللہ لوگو حرام ہے تم پر مردہ اور خون اور گوشت اور جس پر گیر اللہ کا نام پکارا جائے اب سوال یہ ہے کیا مولانا کے نزدیک مچھلی حرام ہے جبکہ ہم اسے مردہ کھاتے ہیں دبا نہیں کرتے کیا فقہ ہندی کے اندر مکڑی حرام ہے جبکہ ہم اسے مردہ کھاتے ہیں دبا نہیں کرتے کیا مولانا کے نزدیک جگر کا خون حرام ہے جبکہ قرآن ہر خون کو حرام کہتا ہے کیا کہ مولانا کے نزدیک دلی بھون کر حرام ہے میں جبکہ وہ بھی خون ہے, تلی کیا ہے جناب خون، جگر کیا ہے جناب جامعے حلال ہے اور کسی طرح جگر حلال ہے مجھے قرآن سے بتا دیں کہ مچھلی حلال ہے اس محتا سے نکری ہوئی ہے یہ بتا دیں کہ مچھلی محتا سے مستہ ہے یہ ستنا بتائے اس کے لیے نہیں ملے گا اس کا اجنا حبیب سے ملے گا اور ہمارے لیے دو مردے حلال کیے گئے بد دماغ اور دو خون حلال کیے گئے اب اس کی تفصیل نبی نے کی نا. تو معلوم ہوا کہ قرآن کے اجمالات کی تفسیر نبی کرتا ہے ملدلد. ضروری نہیں کہ صرف قرآن ہی کرے تیسری بات میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ ان کو قرآن کی اس عہد کے پڑھنے کا حق کس نے دیا ہے دیں قرآن سے نور النواز کا بنی چلا بند کیوں کر دیتے ہو کتاب؟ کو یہ حق کس نے دیا ہے مولانا کی مسلط کی مصنف کتاب نور الانواز. اس میں مصنف کہتا ہے تعالی تعالیٰ قرآن پڑھواتے ہیں یہ انل آیا تین قرآن کی دو آیتوں میں اذا تار ہو جاتا یا ٹکراؤ ہو جائے तो, तो दोनों रद्दी हो जाती है कुरान बेकार हो जाती मैं पूछता हूँ की कुरान की कौन सी दुआते हैं मौलाना मेहरबानी फरमाए कुरान की ऐसी दुआतों पर उंगली रखे जो बेकार और रद्दी हो चुकी है क्या मुझे तो तुछ का माना बताएंगे अरब की लोगों को ढाल आए कमूल ले आए मुंता अरब भी आए रिसान अरब لو آپ میں محترم مکرم بزرگ ہو دوست ہو عزیز ہو اس باری کے اندر تو مولانا نے کمال ہی کر دی ادھر کہتے ہیں کہ میں بدگوانی نہیں کرتا اور ادھر کہتے ہیں کہ میں کروں کیا یہ جو مقلدین ہوتے ہیں ان کی ایک مجبوری ہوتی ہے کہ یہ اکابرین کے اقوال کو مانتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اکابرین کے اقوال و سنت کے مقابلے میں جب آ جائیں تو جس طرح ہم رد کرتے ہیں ان کے اقوال کو ان کے اندر وہ ہمت نہیں ہے رد کرنے کی ہمارے نزدیک کوئی بڑا یا چھوٹا اگر خدا کے قرآن کے مقابلے میں نبی کے فرمان کے مقابلے میں آ جائے کی بات کو رد کر دیا کرتے ہیں مولانا یہ بات نہیں ادھر کہتے ہیں بدگمانی نہیں کرتا ادھر بدگمانی کا ساتھ ثبوت ہے کہ یہ ایسا کرتے ہیں ساتھ کہتے ہیں کہ مولانا نے کہا ہے کہ نبی کے فرمان نبی کے حوالے سے اپنا دعویٰ کیوں پیش کیا یہ دعویٰ پیش کرنا کمزور ہے دعویٰ میں پیش کروں تو کس سے کروں حقیقت یہ ہے دوستو سامنے ٹیپے موجود ہیں اب ریورس کر لو بے شکٹوں کو میں <تصفح> نے اگر یہ کہا ہو یہ اعتراض کیا ہو کہ مولانا نے اپنا دعویٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیوں کیا یہ میں نے نہیں کہا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ مولانا نے اپنا دعوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احاد حدیث سے حوالے کے ساتھ بتایا ہے لیکن نبی پاک کی وہ حدیث ان کے دعوے کی تائید نہیں کرتی میں نے یہ کہا تھا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جی انہوں نے نبی پاک کے حوالے سے کیوں پیش کیا وہ تو میں کہتا ہوں کہ آپ دعویٰ نبی پاک کے بے شک حدیث سے نبی پاک کے فرمان سے پیش کریں بلکہ یہاں میں یہاں تک آپ کو کہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے شک بڑا عظیم الشان ساری بالا لیکن